بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مرتب حضرت سکن معاشرے میں موجود واسم تمام خرانۂ عزیز کو شموسن سلم دوبارہ سلام عرض کرتے ہیں فکر الحمد سلسلۂ درس باب و تحرد کا درخت نمبر چھبیس اور صفحہ نمبر اٹھارہ اور دوسرا پیر تیسرا پیراگراف آپ حضرت کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اس میں ان چیزوں کا ذکر آج کے درس میں جو ناپاک ہیں نجیس ہیں جن کو نجیس کہا جاتا ہے ناپاک کہا جاتا ہے فکر اصلاح میں ان چیزوں کو ذکر ذکر ہوا ہے یہی چیز ہم نے جاننا ہے کون کون سی چیزیں فیانی شری نوطہ نگاہ سے ناپاک ہیں وہ اگر ہمارے کپڑے پر لگ جائیں جسم پر لگ جائیں اس کو پاک کرنا ہم پر واجب ہے اس کا اگر ہم پاک نہ کریں پانی سے تو وہ پھر ہم نماز سے نہیں پڑھ سکیں گے ہاں اس طرح میں ان ناپاک چیزوں میں کوئی چیز پڑا ہوا دیکھ لیں تو اس کو فوری طور پر وہاں سے پاک کرنا وہ عجب ہے تو وہ ناپاک چیزیں کیا ہیں وہ بیان فرما رہے ہیں شا سید علیہ رحمٰن یہ ایسی چیزیں پاک و ناپاک چیزوں کو چھاننا یہ نہایت ہی اہم ہے میرا کیونکہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بناتے ہیں بہت سے لوگوں کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے اس وجہ سے کہ وہ پاک ناپاک میں اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں پاؤں ناپاک ہیں گھر ناپاک ہیں گھر کا فرش ناپاک ہے نا کپڑے نا ناپاک ہیں بچھا ہوا کارپیٹ ناپاک ہیں وہ پاؤں کے گیلا پاؤں پہ آگے بدل پاؤں رکھتے ہیں اور پھر ہی جا کے نماز پا لیتے ہیں تو اس طرح جو ہے گھر میں جگہ ناپاک ہے ہاں جی ادھر آپ بیٹھ جاتے ہیں آپ کا لباس گیلا ہو جاتا ہے اوپر پاک ہو جاتا ہے اور آپ اسی طرح نماز پڑھ لیتے ہیں تو پاکی میں جو لوگ سستی کرتے ہیں خود کو پاک رہنے میں امبر کا مبارک فرماتے ہیں ان کے عمل اللہ قبول نہیں کرتے بہت سے لوگ جو ہے پاک اس لیے اسلام میں پاک اور صاف ان دونوں کو بہت اہمیت دیا ہے لہٰذا پاکی کو ہم نے ہر صرح میں خیال رکھنا ہے اپنے جسم لباس کو حسن نماز میں ہر صورت میں ہم نے پاک جگہ پر نماز پڑھنا ہمارے سارے جسم پاک ہو ہمارے اعضا پاؤں ہاتھ کسی نجیس چیز کو ٹچ نہ ہوا ہو ہاں جی کیونکہ آپ ایک جگہ ہے وہ خوش ہو گئے لیکن آپ کا ہاتھ پاؤں گیلہ ہے وہ جگہ نجیس ہے ادھر لگ جائے گا آپ کا ہاتھ پاؤں نجیس ہو جائے گا لہٰذا ان چوتوں میں بہت احتیاط کریں البتہ وساوش نہ ہو جائیں لیکن جہاں آپ کو یقین ہے یہ جگہ ناپاک ہے وہاں آپ خود کو احتیاط کریں اور پاکی کا خاص طور پر حیال رکھیں اور گھر کو پاک رکھنے میں آپ لوگوں کو پتہ خواتین کا ہی سب سے زیادہ کردار ہے خواتین ہی گھر کو پاک صاف رکھ سکتے ہیں آپ جتنا گھر پاک رکھیں گھر میں چھپنچھونے والی چیزیں پاک رکھیں گھر کی فرش پاک رکھیں برتنیں پاک رکھیں اور بچوں کو جتنا جو ہے پاک چیزوں میں کھلائیں پلائیں وہ اور پاکی ناپاکی کا خیال نہ رکھنے والے بچوں میں روحانی طور پر آسمان زمین فرق ہوتی ہے میرا زن گرم یہ چیز آپ لوگ ضرور جانیں اور اس بات پر ایمان لے آئیں یہ ظاہری ناپاکیاں جو ہے ہمارے روح کو بھی نا... اس پر اثرانداز ہوتی ہیں اس سے ہمارے عبادتیں قبول نہیں ہوتی ہیں بچے کا ہاتھ ناپاک ہے اس کو آپ دھوکے بغیر کھانا کھلا دیں ہیں جی اس کے یا کوئی اور چیز ناپاک ہے اس میں بس کھانا ناپاک جگہ پر گر جاتا ہے اور آپ بس اٹھا کے پھر اس کو کھلا دیتے ہیں تو ایسی بہت سی چیزیں ہمیں معاشرے میں ہوتا ہوا نظر آتا ہے آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے لہذا پاکی کا خاص طور پر خیال رکھیں بچوں کے منہ تک کوئی ناپاک چیز پہنچنے نہ دیں ان کے پیٹ میں کوئی ناپاک چیز پہنچنے نہ دیں ان کے لباس بھی جتنا ہو سکے پاک رکھیں جسم جتنا ہو سکے پاک رکھیں ہاں جی اسی طرح خود بھی پاک رہیں اور ماحول سب کچھ پاک رہنے کو اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے صفائی بھی نسواں پاکی کو صفائی پر بھی زیادہ اہمیت ہے یعنی لہذا پاکی کو خاص طور پر حیا رکھیں تو یہاں فرماتے ہیں اما بھار وہ چیزیں اما غیر الطاہر لذیذ اما بہر غیر یعنی غیر الطاہر یعنی ناپاک چیزیں وہ والذی یعنی وہ ناپاک چیزیں جو کہ ان طلبا سبھی سب اگر یہی چیز ہاں دوسری چیز سے لگ جائے دوسری چیز اس چیز کو لگ کر وہ چیز آلودہ ہو جائے یعنی yani, یہ چیز جس چیز پر نہ غیر کوئی اور چیز جس چیز پر نہ دے غیر پسند نہ سخ چھڑو دے چیز کو سارا مسلو اس چیز جیسا بن جاتا ہے یعنی yani, دیا ناپاک چیز پر طوفان سخو چھین سوکھ یاد میں تورے ناپاکین ہوں ہاں جی یعنی وہ ja. yani, چیزیں کہ جس کو کوئی دوسری پاک چیز اس سے ٹچ ہو جائے چھو جائیں <coughs> تھوکنا وہ وہ پاک چیز بھی ناپاک بزفہ دے چیز کو چن ہاں واجب اور اس کا وہ اور پھر وہ واجب ہے اس چیز کا زائل کرنا انسان کے جسم پہ لگ گیا تو جسم سے بس بھی کپڑے پہ لگ گیا تو کپڑے سے اس کا پاک کرنا واجب ہو مسجد میں وہ چیزیں گرا ہے تو مسجد سے اس چیز کو پاک کرنا واجب ہو تو وہ ناپاک چیزیں کیا ہیں ہاں جی چیزیں انسان کے جسم سے کپڑے پہ کہیں لگ جائے اس کو ناپاک کر دے اس کا دوہنا واک کا نام پر واجب ہو مسجد کو میں کوئی ان میں کوئی چیز گرے پڑھے تو اس کو پاک کرنا واجب ہو وہ ناپاک چیزیں کیا ہیں تو مدفہ ہو غائے تو ان میں سے ایک غائے ہے ہاں بڑا پیشاب ول بول چھوٹا پیشاب ول ودی اور ودی ایک سفید پانی ہے پہلے میں آپ کو بتایا پیشاب کے بات آتی ہے لی و جاور اس کے ناپاک ہونے کی وجہ یہ فرمائے لی وجہ و جاورہ بولا کیونکہ یہ پیشاب کے فوراً بات آتی ہے پیشاب کے بات ہی آتی ہیں یہ الگ سے نہیں آتی اس وجہ سے کہتے وہ بیماری سمجھو تو اس وجہ سے یہ ناپاک ہے پیشاب کے ساتھ آنے کی وجہ سے ناپاک ہے ور میں تو کوئی بھی مردار جانور ایک جانور ہے الگ گوشت تھا ہو گیا اس کا آپ نے ہاتھ رکھا آپ کا ہاتھ ناپاک ہے وہ کہیں بھی پڑا ہوا ہے وہ جگہ ناپاک ہے اس کو دھو لیں تو مردار جو ہے ناپاک ہے علاسما کا دسوائے مچھلی کے ولجرا ٹڈی دل ہاں جی مچھلی اور ٹڈی دل متی حاضر ہاں اتنے انگزین گراس ہاں پر جہاں تک مجھے یاد تو یہ جو ہے اس کو مچھ یہ, یہ بھی جو یہ دونوں مچھلی اور گراس ہاں پر ہاں جی ٹڈی دل اور دنوں ہاں جی اور مدی قدر گم بیاز بھی صحراؤں میں ہوتے ہیں گاس وغیرہ جہاں ہوتے ہیں ادھر بھی ہوتے ہیں یہ یہ چیزیں یہ دونوں کہتے ہیں یہ دونوں اگر مرا ہوا ہے بھی تو پاک ہے کیونکہ اس کا دل میں تو کوئی خون نہیں ہے بالکل خون نہیں ہے اور مچھلی پانی کا موجود ہے اور اس لیے ان دونوں کو حرما یہ مرا ہوا ہو تو بھی یہ ناپاک اس کا بھال حال تو آپ کا حق ناپاک نہیں ہوگا ودم اس کے علاوہ ناپاک چیزوں میں سے خون ہے ہاں جانور کا خون ہو ہاں انسان کا خون ہو انسان کے جسم سے نکلا ہوا کوئی بھی خون ہے وہ ناپاک ہے کسی بھی جانور کے جس میں نکلا ہوا خون ناپاک ہے خصوصاً جانور کا وہ خون جو ذبح کے وقت نکلتا ہے اور ناپاک ہے ول کل وہ اسی طرح کتا ناپاک ہے ہاں جی کتا اگر آپ کا ہاتھ گیلا ہو اس کے کسی بھی حصے پر آپ کا حال لگ جائے آپ کا ہاتھ ناپاک آپ کو دوہنا پڑتا ہے کتا ناپاک ہے ول خنجیر اور سوری کہ پھاگ دیں خنجیلا اور سور اور سور بھی ناپاک ہے جانوروں میں کتا اور سور ناپاک ہے ان دونوں نے کہیں کسی کہ برتن میں ان میں منہ ڈالا تو وہ برتن ناپاک ہو جاتے اس کو صحیح طریقے سے حتٰ مٹی ڈال کے اس کو صاف کریں پھر صابن سے پاک کریں کیونکہ اس کے جراثیم بہت خطرناک کتا اور سور ناپاک ہے اس طرح ناپاک چیزوں کے فہرست فرماتے ہیں و ہو ہاں جی قہ اچھا و لقع جو ہے کے ساتھ آ جائیں تو یہ پیپ کے معنی میں ہے پیپ کے معنی میں ہے پہ حمزے کے ساتھ آ جائیں تو الٹی کے معنی میں ہے تو پیپ اور الٹی ہاں جی یہ دونوں جو ہے غالصان جب گاڑا ہو پیپ گاڑھا ہے تو اس کے ساتھ خون بھی ہوتی ہے الٹی ویسے کھانے بن زیادہ ساتھ میں صرف پانی نہیں یہ کھانے بھی ساتھ نکل رہے ہیں تو وہ پیپ اور الٹی جب یہ دونوں گاڑا ہو تو یہ ناپاک ہے یہ کسی کپڑے پر لگ جائیں کہیں بھی لگ جائیں اس کو پاک کرنا واجب ہے ہاں جی اور ولاکن الخافی لیکن پیپ اور قے میں سے الٹی میں سے جو خفیف ہے پیپ میں خافی بھی ہے بالکل صرف پانی جیسا آتا ہے جیسا آج کل کا دل ششیر زرت بالکل چھنے سوکھتی شیر زخم پینے بھی مدمت کہیں زخم ہو گیا پھڑا نکلا ادھر سے صرف بالکل پانی کی طرح نکلتا ہے گاڑھا نہیں دل ششیر زرت اسی کو یہ بھی مراد ہے ہاں اس کو ہلکا جو ہے پیپ تو اس کو غدر شیشد ہے پانی کے طرح سفید ہے اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ خون جیسا گاڑا خون وغیرہ بھی شامل نہیں ہے گاڑھا بھی نہیں ہے صرف پانی جیسا نکلتا ہے تو وہ اور کے الٹی الٹی میں بھی ہلکا الٹی یعنی صرف پانی تھوڑا نکلا کوئی کھانا ساتھ نہیں ہے پانی تھوڑا سا آپ کے منہ میں آ گیا یا باہر نکل گیا تو وہ حفیف ہے تو یہ دونوں فرماتے ہیں معاف ہے لیکن الخفیفان فانما ان میں سے جو خفیف ہیں عربی اداب کے لحاظ سے جو یہاں ایک معفوان کا لفظ مقدر ہے کیونکہ عرب ان چیزوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے ہاں تو اس وجہ سے انہوں نے یہاں ذکر نہیں فرمایا بعد میں ایک معفوان کا لفظ ہے اس کے قاری سے یہ لوگ سمجھ جاتے ہیں یہاں ایک معفوان گویا کہ مقدر ہے تو یہ دونوں جو ہے معاف ہے یعنی پاک نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں پاک ہو گیا یہ دونوں لیکن معاف ہے اگر یہ دونوں ان میں لذاظت کے پہلو ہلکا ہونے وجہ سے لہذا دہیں تو بہت اچھا ہے اگر کسی وجہ سے آپ کو خفیپ کے آپ کے کپڑے پر لگے خفیف پیپ جو کہ چھسل کپڑے پر لگا اور آپ کو دہنا نہیں ہوا آپ نے اس میں نماز پڑھ لی تو آپ کی نماز صحیح ہے چونکہ یہ معاف ہے ورنہ ساتھی پاک پاکی کے ساتھ ساتھ صفائی بھی تو عبادت ہے ہاں جی تو پاک پاکی کرنا پاک کرنا واجب نہ ہو صاف کرنا تو ہاں جی حکم وہ بھی تو حکم ہے چونکہ صفائی بھی نہیں سو ایمان ہے لہٰذا ان تمام چیزوں سے صاف ستھرا ہو کے نماز میں شامل ہونا حکم ہے یہ شریعت ہمیں مجبوری کے احکامات بیان کرتے ہیں اس لیے جا اگر کوئی خفیف خفیف اور پیپ اگر آپ کے کپڑے پہ لگا آپ کو دوہنا نہیں ہوا اس میں آپ نے نماز پڑھا تو کی نماز باتیں نہیں ہے یہ سہولت دینے کے لیے قرماتے ہیں اور ناپاک چیزوں میں سے ایک بالمانی منی بھی ناپاک چیزوں میں سے ہے ہاں جی یہ ناپاک چیزوں میں ہمارے صوفیہ میم علما اس چیز کو ناپاک سمجھتے ہیں باقی ہمارے صوفیہ نبادشاہ کے جو ہے بعض علماء اس کو معاف سمجھتے ہیں یہ بھی معاف ہے بولتے ہیں لیکن ہمارے علماء اس کو معاف نہیں سمجھتے ہیں اس کو ناپاک سمجھتے ہیں یہ آپ لوگوں کے علم میں رہیں کیونکہ یہ چیزیں جو ہے جن میں جو ہے ہمیں احتیاطن جو ہے ان سے خود کو پاک کرنا ضروری ہے تاکہ شکوک جسے بھی چیز کے پاک اور ناپاک ہونے میں شیک ہو جائے اختلاف ہو جائے شیک ہو جائے تو ہم اپنی اطمینان نفس کے لیے تاکہ ہم بالکل یقین کے ساتھ ہم نے پاک لباس میں نماز پڑھ لیا ہمارا جسم پاک ہو کے نماز پڑھ لیا اس لیے بھی تو ہمیں پاک کرنا احتیاط کے طور پر بھی پاک کرنا ضروری ہے بس یہ معاف ہو کے بلکہ اسی گندگی کو لے کر ہم نماز پڑھیں نہیں بھائی احتیاط کے طور پر بھی جب ایک چیز کے پاک ناپاک میں اختلاف ہو جائیں تو اور ہمیں اس کو دہنے میں کوئی پریشانی نہیں کوئی بڑا مشکل کام نہیں اس کو پاک کریں ہاں جی پاک کریں تاکہ احتیاط بھی پاک کریں ویسے ہمارے علماء سے نجاست کے قائل ہیں منی کے بولتے ہیں ناپاک یہ ناپاک کے فہرست میں آیا ہوا ہے تو یہ ناپاک میں شامل ہے یہ معفوات میں شامل نہیں لیکن وال مزید مزید جو ہے وہ یہ بھی بالکل سادہ پانی ہے تو یہ بھی معاف میں شامل نہیں آپ نے پہلے پڑھ لیا اس کا حکم یہ بہت زیادہ گرم مزاج والوں کے لیے ہاں جی ان کے لیے یہ اس چیز کا نکلنا جو ہے اس پانی کا نکلنا بالکل زخم والے کے زخم سے اچھا پیپ کا نکلنا خون کا نکلتے رہنا اور قابو میں رہنا مشکل ہے گرم والے کے لیے اس چیز سے بچنا مشکل ہے اس لیے شرح نے معاف کیا ہے ہاں معافی کی وجہ بھی بیان فرمایا بتا تو یہ چیز معاف فرمایا باقی جو ناپاک چیزوں کا تین چیزوں کو ایک آپ کو یہاں معاف بیان فرمایا ایک تو جو ہے قہ اور الٹی اور پیپ جو ہے ہلکا ہو تو معاف ہے اور یہ یہ چیز ہے ان بظاہر ناپاک نظر آنے والی چیزوں میں سے تو یہ معاف چیزیں بھی صاف کرنا صاف کریں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ صفائی بھی تو نصف ایمان ہے البتہ اگر مجبوری سے کبھی آپ کے لباس دو پڑا اور آپ نماز آپ کا ٹائم ہوگی آپ نہیں دو سکا نماز تو نماز باطل نہیں چونکہ معاف ہے اس وجہ سے آگے فرما دیں والمر و شراب ناپاک ہے کسی کا بڑے پر کام لگ جائے اس کو ناپاک کرے گا معادہ مخماً جب تک شراب شراب ہے ہاں جی لیکن شراب کچھ اور سرکے میں بھی کہتے ہیں تبدیل ہو جاتے ہیں فائنس تو ہی حالہ پھر میری خاص باف ہے بہت چیزوں کی حقیقت کو تبدیل کرتے ہیں اس میں کوئی چیزیں ملاق ہے تو اس طرح شراب میں بھی کہتے ہیں نمک ملائیں یا سرکہ میں لائیں اور وہ بنانے والوں کو پتہ ہے کتنی مقدار میں تو پھر وہ سرکے میں تبدیل ہو جاتی ہیں تو پھر, پھر وہ ناپاک نہیں رکھتا ہے اس لیے فرمایا ایفین سے اگر شراب کو استحالہ کریں یعنی اس کی حقیقت کو بدل دیں اس کو بدل دیں جو ہے سرکے میں اور وہ بدل گیا بنا سے خود بدل گیا اس کے بھی سات صورتیں ہوں گے بنانے والوں کو بتائیں ہاں پتہ میں یا اوبیان تم جدیدہ ایک صورت نظر آ رہی ہے یا اس میں ملائیں بھی ہی غیر کوئی اور چیز اس میں ملائیں کیا ملائیں جیسے کل خل سرکہ ملائیں کہتے ہیں سرکہ میں سے اس کی خاصیت کہتے ہیں خاتون وہ مقدار ہمیں معلوم ہونا چاہیے یقینی بات ہے جو لوگ پیتے ہیں بناتے ہیں ان کو پتہ ہے ہمیں تو پتہ نہیں تو سرکہ ملائیں تو وہ اس کی حقیقت بدل جائے گا وہ المس یا نماز ملائیں وغیرہ میں اس کے علاوہ اور چیزیں بھی ملانے سے کہتے ہیں اس کی شراب کی جو خاصیتیں ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اس کی خاصیتیں مکمل طور پر ختم ہو جائیں تو سارا تاہر پھر وہ پاک ہو جائے اب وہ شراب نہیں رہا اب وہ سرکے میں تبدیل ہو گیا کسی اور معیار میں تبدیل ہو گیا اس وجہ سے اب یہ پاک ناپاک نہیں ہیں تو یہ ناپاک چیزوں کے ایک مختصر فری صاحب کو مل گیا ٹھیک ہے جی آگے پھر فرماتے ہیں ہمیں جو اس چیزوں کو پاک کرنے میں کتنی دفعہ اس کو دوہیں تین دفعہ چار دفعہ پانچ دفعہ کوئی بھی کپڑے پر کوئی نجیش لگ گیا تعداد کے لحاظ سے فرماتے ہیں کوئی ہاتھ مقدار نہیں چلے یہ عبارت ہم کل پڑھیں گے آگے چونکہ موبائل میں مزید اجازت نہیں دیتا میں یہیں پر دعا کرتا ہوں پرولیگر ہم سب کو دین سمجھ کر دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آمین